ص الحم ورمہ الحمد اللہ وحمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ موجود مجمارن اور سمین کو سلامت کرتے اس ہیں ہمارے سیدہ کے تاثق الحمد میں سے و تجارت درخت نمبر 16 اور اس باب کا آخری درس ہے الحمدللہ اور پیج نمبر دو سو ہے اور بے سلام کے بارے میں ہیں بے والم جو ہے اس کے صحیح ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں تو بہ سم الرحان نے آپ یہ بتایا تھا کہ قیمت پہلے دینا ہے اور جنس جو چیز بیچا ہے وہ وہ بعد میں حوالے کرنا ہے خریدار کو تو اس یہ معاملہ صحیح ہے لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں ان شرائط میں سے جو ہے پہلے جو اس سے پہلے والد میں ذکر الواء سب تھا اس کے صفحت بیان کریں ایسے صفحت جس سے یہ چیز جو بیچا گیا ہے جس کی قیمت ابھی جنس بعد میں دینا ہے وہ معین ہو جا. وہ شخص ہو سا اور فن کہ کیا چیز بیچا ہے ترفین کو سمجھ میں آ جائے خریدار کو بھی پتہ چلے مین اونی شرائط میں سے ایک جو ہے تسلیم و راسل مالک یعنی دکاندار کو جس نے وہ جنس بھیجا ہے بے سلم کے طور پر سلام کے طور پر راہمال جو ہے قیمت ہے قیمت جو ہے حوالہ کرے یہ للباء بیچنے والے کو پھر مجلس عقد جس مجلس میں یہ عقدِ سلام ہوا ہے اسی مجلس ہی میں جو ہے اس کی قیمت کو پہلے ادا کرے اس مجلس ہی میں ادا کرے قبل یا تفالقہ ان دونوں خریدنے والے بیچنے والے کے جدا ہونے سے پہلے تو قیمت جو ہے اسی مجلس آپ نے ادا کرنا ضروری ہے شاید میں سے یہ اس آپ کے صحیح ہونے کے لیے فلد علیہ کے پاس اس الحمدللہ. بس اس شرط کی بنیاد پر فلدہ لکھا بس چونکہ یہ شرط ہے قیمت جو ہے اسی مرضی سے دینا ضروری ہے جائز نے سلم و کا معاملہ کرنا ابھی دینے قرض کے ساتھ یعنی تو یعنی جنس بھی بعد میں دیں گے قیمت بھی بعد میں دیں گے تو پھر ایسا ہو جائے گا لہذا اس طرح یہاں پر بے سلم میں قرض کے ساتھ یعنی قیمت بعد میں دینے کے شرط پر یہ معاملہ صحیح نہیں ہوگا بلکہ یہاں پر قیمت کو اس مل جاغ میں دینا ہوگا اور جنس البتہ بعد میں دینا ہے اور ایسے معاملہ کو عقد کہا جاتا ہے میناؤنی شرح میں سے جو ہے تعین السلم جو جنس دینا ہے بیچنا تھا دکاندار نے باہر نے وہ جو اس جنس کو معین کریں وزن کے لحاظ سے بل کے بالکل ہی جو پیمانے کے لحاظ سے مثلاً جیسے ٹوپا وغیرہ میں جو پہلے دیتے تھے وہ کیل جو پیمانہ ہے وہ کتنا ہوگا کتنا پیمانہ مثلاً گندم دینا ہے تو کتنا ٹوپا جو ہے پیمانہ گندم دیں گے مثلاً یا اولوزن یا وزن میں کھلوں میں دینا ہے سر میں دینا ہے تو کتنا کلو دینا ہے وہ کھیلو معین کرے وہی میں نے اتنا روپیہ ابھی دے دی دیا تو مثلاً چاول دینا ہے گندم دینا ہے جو دینا ہے تو کتنا کلو بعد میں دینا ہے وہ کیلو وزن معین ہونے چاہیے ابھی ذرائع اگر کپڑا وغیرہ ہے تو جیسے میٹر کے در سے دیں گے تو کتنا میٹر جو ہے آپ نے مجھے کپڑا دینا ہے بعد میں وہ اسی مرضی ساغ میں طے ہونا چاہیے ابھی لاد اگر کوئی چیز گنتی کے در سے دینا ہے جیسے انڈا وغیرہ یا پھل کچھ پھل فروٹ ہے جو انڈا گن کر دیتے ہیں تو وہ عدد بھی جو ہے پہلے معین ہونا ضروری ہے تعیناً ایسے ایسے تو اس طرح معین ہو ساری ہیں بالکل واضح الفاظ میں عامن۔ صحیح اور عمومی ہو سب کو سمجھ میں والا ہو صحیح اور عمومی ہو صحیح ہو اور فل بلد اور عرف بلط انشار کے عرف کے لحاظ سے جو وہ اس نے تعداد بیان کیا کھیلوں بتایا وزن بتایا میٹر بتایا عدد بتایا وہ سب کے لیے قابل فہم ہو تاہم معین ہو سرین صاحب میں امن ومومی اور صحیح ہو اور فل غلط جو مقداد عدد کلو لو کیلو بلایا بتایا میٹر بتایا یا عادت یا پیمانہ بتایا اور پھر لحاظ سے سب کے لیے معین مشخص ہو اور پھر بلب وہ عادت غلط یعنی اس شعر میں رہنے والے لوگوں کی عادت کے مطابق وہ چیز معین مشخص ہو بارہ کلو بولت دس کلو غلط ہو اور میں سب کو سمجھ میں آتی ہے دس میٹر بول دیا تو سب کو سمجھ میں آ جائے گا ایک درجن بول دیا تو سب کو سمجھ میں آ جائے عدد میں مثلا خولا یہ جو جائز نہیں ہے اب سلام میں ا یہ کہ وہ بھائی بے اولے دکاندار بولے بے کے ایک سب پیمانے میں ہانے پیمانے کے سے میں آپ کو جین دے دوں گا اور نہ او اس کو بعد میں میں خود معین کروں گا تو یہ یقینی بات ہے وہ کہ چھوٹا کرے گا بڑا کرے گا لوگوں تو اس کو تو پتہ نہیں ہے خریدار کو تو وہ صحیح نہیں وہ مشخص و معین ہو جو اور میں چلنے والا پیمانہ ہو لہذا وہ یہ کہیں کہ سے پیمانے سے میں آپ کو جینس دوں گا پناہین ہو جس کو میں خود معین کروں گا جب جو وہ پیمانہ جو وہ معین کرے وہ غیر الکینی جبکہ وہ اس کھیل اور پیمانے کا غیر المتعارفی ال جو شعر میں عام چل رہا ہے اس کے برخلاف ہو تو ہر صاحب ہے اولا یہ جو اسی طرح جائز نے یقول ابھی اقدام ہے عقد السلم میں جو ہے اس طرح کھیلنا بھی صحیح نہیں ہے وہ دکاندار بولے میں آپ کو یہ جین دے دوں گا مثلاً من ثمرت حاضل شجرہ مثلا اس نے کوئی پھل فروٹ دینا ہے تو, تو بولے میں اس درخت کے پھل سے آپ کو دے دوں گا اور ہندت حاض المجرہ یا گندم اس کھیت کے گندم سے دے دوں گا اس طرح بولنا بھی صحیح نہیں ہے ایک درخت معین کرنا ہے ایک کھیت مہینہ کرنا بھی صحیح نہیں کیوں سی فرق کیونکہ لَََََََََََِّ سلام ہے کیونکہ بے سلام میں جائز ہے جيجوس جا يكون معدومن یہ کہ وہ جنس معدوم ہو خرید و فروخت معاملہ عدد مجلس میں جب وہ معاملہ ہو رہا اس وقت تم نہ ہو موقع پر نہ ہو ان در اد كے بہت معدوم ہو ليكن موجود ان انقضاء انقدال اعظل موجود ہو جو مدت ختم ہونے پر مثلا دو مہينے کے بعد میں آپ کو جنس دے دوں گا بولا تو مثلاً جو اس بات وہ چیز ہاتھ میں آنے والی چیز ہے وہ چیز پکنے والی چیز ہے مذہب فل فروٹ ہو تو اس طرح یہ بات سلم میں یہ چیز ابھی ابھی وہ تیار ہونا ضروری نہیں ہے ہاں بلکہ ابھی تیار ہو تو پھر تو عہد سلم نہیں ہوگا پھر تو عہدے جو ہے معجل ہوگا وقتی ہوگا لہٰذا فرماتے فلاں اگر وہ جو دکاندار بولے بائی بولے اگر وہ معین کرے مین سمرے داضرا اس درخت کے پھل سے جو دو دوں گا بےحین معاین درخ کے تو پھر یہ جو دو پھر تو جائز نہیں ہے شخص کے لیے دکاندار کے بے ہوا اس درخ کے پھل کو بیچنا قبل بد و صلاح ہے بد و صلاح سے مراد یہ ہے اس کے جو ہے بیچنے کے مرحلے پہ آ جانا یعنی اس کے پھل مثلا ابھی پکا مکمل پکا نہیں ہے ابھی پکنے لگا ہے کچا پکا ہو گیا ہے اس کے بعد میں صلاح دیتے ہیں یعنی اس کے فائدہ اٹھانے کے ابتدائی مرحلے میں آ گیا مثلتی چولہی والا سر سے چنگنی پورا ہو گیا مثلاً زبان میں چلہ والا جو پھل جو ہے سیب وغیرہ ہو تو ہاں جی اس کا روم بڑھ ہو گیا مثلا پکنے کے ابتدائی مرحلے میں آ گیا تو اس سے پہلے تو اس کا بیجنا صحیح نہیں ہے لیکن جب اس مرحلے میں پہنچ جاتا ہے ہاں جی وہ کچا پکڑے کی مرحلے میں آ جاتا ہے تو پھر وہ لاؤ کا نما یہ ہوا اور اگر اس کی جو ہیں ظاہر شکل جو ہے ابتدائی شکل اس پھل فروٹ کی بن گئی اور وہ پکنے کی ابتدائی مرحلے میں آ گئی تو پھر اس کا لم یکن سلم پھر تو یہ بے بے سلم نہیں ہوگا پھر تو اس بے کو بے سلم نہیں کیوں کہ تیار ہو گیا وہ قابل استفادہ ہے ابھی سے جیسے منانا چھاچھا جیسے جو ہے کچا پچا خوبانی وغیرہ ہو تو اس کو چٹنی بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسے آم وغیرہ کا تو فائدہ وہ ایک نو فائدہ ہے تو لہٰذ ورماتے ہیں بدب صلاح اسے قابل سوادہ کے بداعی مرحلے میں آ جائیں تو پھر تو اس کا کلم یغن سلم پھر تو یہ بے سلم نہیں ہوگا بلکہ انہیں بیان عن بعجیل بلکہ اس کو بے بعجیل ہوگا یعنی ابھی اس چیز کے دستی بیچنے والے میں شمال ہوگا پھر تو ابھی بروقت دینے کے حکم میں ہوگا بعد میں سمن بعد میں دینے والے جنس بعد میں دینے والے معاملات میں شامل نہیں ہوگا لا آب تعجیل چونکہ سلم میں جنس بعد میں دی جاتی ہے تاج لین مؤخر تاج کے ساتھ ابھی دستی دینا وقتاً فوراً دینا تو جب وہ استحادے کے قابل ہو گے تو ابھی تو وہی بے تاجیل میں ہوگا بے سلم اور بعد میں دینے والے جنس کی شکل نہیں بنے گی تو جو ہے اس کو درخ معین کرنا کھیت معین کرنا بے سلم میں صحیح نہیں ہے تو وہ معاملہ باطل ہوگا آگے ان شراج میں سے صحیح ہونے کے گیم تعین العجی اللہ جی ابھی میں آپ نے یہ جن سے دینا ہے تو اس کی مدت معین کرنا ضروری ہے کتنے مہینے میں دے دیں گے کون سی مہینے میں دیں گے کب دیں گے وہ معین ہونا ضروری ہے میں سے معین ہوناجل مدت الرضی اللہ یا بولا ایسی جو قبول نہ کر تو زیادہ و نسم کا مزہ کو اس طرح معین کریں فکس ہو جیسے میں بھائی بولیں یا کم مائی کو دے دوں گا یا کم جن کو دے دوں گا تیس مائی کو دے دوں گا وہ دن فکس ہونا چاہیے جیسے کہ عید الناحر مثلاً بولیں قربانی کے دن ہاں جی دے دوں گا اچھا اسی طرح اول عید الفطر یا عید الفطر کے دن وہ مشخص ہے مشقا سے ولاگر بولیں و... ہاں جی ڈیٹ فکس کرنے میں شاہر رمضان بولے شاہر رمضان میں دے دو دوں گا او کا آدھا میں افضل کا آدھا میں دے دوں گا اور شاہرن آخر یا کسی اور مہینے کا منزل حجہ میں محرم میں دے دوں گا کسی اور مہینے کا نام لے لیں تو پھر آیا مہینے کی پہلی تاریخ مراد ہوگا یا آخری تاریخ فرماتے ہیں اگر مہینے رمضان میں دے دوں گا بولیں ذل کا میں دے دوں گا فلاں مہینے میں دے دوں گا بولے تو کہنا لازل تو پھر اس وقت کا مدت ہو جائے گا اول اس مہینے کی پہلی تاریخ ہوگا پہلی تاج میں رمضان داخل ہوگا اس کو رمضانی یکم کو دینا ہوگا رویت الہلال بس چاند نظر آنے پہ خود کو نظر آ جائیں اور شہادت رجال یا مرد گواہ دے دیں یا جو ہے کوئی کچھ لوگ جو ہے مرجال چاند دو کم از دو مرد گواہی دے دیں بھی روحیہ الہلال چاند کے نظر آنے کا تو یکم ہو گیا اور یکم ہونے سے بھی یکم کو دینا ہوگا بولے اجلا اگر جو ہے وہ ٹیم کو فیس کرتے ہوئے ٹیم معین کریں وقت مبہمن کوئی مبہم وغیرہ ہاں جی مشخط معین نہ ہو دین تو کمایا بولے چنانچہ بولے وہ دکاندار بولے میں آپ کو جھین دے دوں گا لیکن مرا رات تو جب میں چاہوں بھائی آپ سال بعد چاہیں ہمیں کیا معلوم ہے تو یہ ہو گیا غیر معین اب وقت قدوم ملحاج یا بولے حاجی لوگ جب آئیں گے تو دے دوں گا بھائی کچھ حاجی تو دس پندرہ دن پہلے پہنچتا حاجی مہینہ بعد میں پہنچتے ہیں اس زمانے میں تو کئی بھی مہینہ کے پیشے ہوتے تھے لہٰذا فرمایا کہیں وہ قدوم قطب حاجی لوگوں کے پہنچنے کے وقت دے دوں گا تو کہاں باطل ہیں تو اس طرح مبہم طور پر جو ڈیٹ فیس کرنا ہے جنس کو دینے کا وہ مبہم ہوگا تو معاملہ باطل ہوگا لانو یا اس طرح کے ڈیٹ فکس کرنا جو ہے جب میں جاؤں گا دے دوں گا حاجی لوگ آئیں گے تو دے دوں گا بولے تو یہ ٹائم تو یہ زیادہ و نقصان یہ تو کمی زیادتی کو قبول کرنے والے ڈیٹ ہے تاریخ ہے اور یہ جو ہے اعلیٰ سلم میں جائز ہے نہیں ہے عالم میں ڈیٹ کا فکس ہونا ضروری ہے مکمل طور پر معین جس سے طرف کے لیے کسی قسم کے اب باقی نہ رہے ومین اونی شرط میں سے ایک وجود و فی۔ ہاں جی وہ یعنی وہ چیز جو دکاندار اس خریدار کو اپنے حوالہ کرنا ہے اس کا موجود ہونا انتقال انتقزال اجل مدت کے ختم ہونے پر ہاں یہ آپ کو پتہ بھئی پھل جب مثلا دو مہینے کے بعد میں نے اس کو یہ چیز دینا ہے تو اس وقت وہ چیز موجود میں آنے والی ہو وہ چیز مثلاً پھل فروٹ ہے تو اس وقت پکنے کا موسم ہو مثلا غلجات دینا ہے تو غلجات فصل جو ہے پکنے کا موسم ہو ایسی کوئی چیز ہونی موجود ہونا شرط ہے مسلم فی ان دانقض اجل وقت پورا ہونے پر امی نے میں سے کیا ذکر موضعیت تسلیمیں آپ نے مجھے میرا جنس جو میں نے خریدا وہ مجھے دینا ہے وہ کہاں دے دیں میں آپ کی دکان دکان پہ آ کے لے لوں یا آپ میرے گھر پہ, پہ پہنچا دیں یا فلاں کون سی جگہ پر پہ پہ پہنچا دیں تو اس طرح جو ہے جو یعنی وہ جنس جو آپ نے خریدا ہے وہ جنس آپ کو کون سی جگہ پر پہنچائیں گے وہ جگہ بھی معین کرنا ضروری ہے ذکر موضع تسلیم جنس دوسرے کے حوالہ کرنے کہ جگہ کا بھی آپ توقعات ذکر کریں البتہ یہ سواشنت ہے انکان پھر نقل ہے اگر اس جنس کو دوسرے تک ٹرانسفر کرنے میں معاونت کوئی خدشہ آتا ہو کوئی خرچہ آتا ہو تو اس میں جو ہے جگہ معین کرنا ضروری ہے جیسے کوئی مزنگاری واڑی وغیرہ پر لے جانے والی چیز ہو کوئی مزدور جو ہے لگانے کی ضرورت ہو تو کوئنام ان کا جگہ اگر اس کو حوالہ کرنے میں کوئی خرچہ آنے والی چیز نہیں ہے ہاں جی ماونت اللہ کوئی خرچہ اس پر نہیں آتی ہے تو بھلا ہا جاتا تو کوئی ضروری لاتا ہی نہیں اور جس کو دوسرے کے حوالہ کرنے کے لیے کوئی جگہ کا طوی کرنا کوئی ضروری نہیں اور اس پہ کوئی کوئی ساسی چیز ہے جیسے موبائل دینا ہے تو موبائل کے لیے کوئی خدشہ تو نہیں آتا آگے پیچھے ہاں کسی بندے کے ذریعے سے ہم بیچ سکتے ہیں معتبر آدمی کے ذریعہ سے تو لہٰذا اس پہ کوئی خدشہ نہیں آتا ہے تو لیکن اگر خدشہ آنے والے کی چیز کی ضرورت ہو تو جگہ کا بیان کرنا ضروری ہے باقی فرماتے ہیں وہ تشیح القالت ایک الگ مطلب آپ نے پہلے پیپر لیا ایک دوسرا بے لحاظ سے لیکن ترفین میں سے جس کو بھی اس بے پر جو ہے پشمانی ہو جائے اس کو واپس کرنے میں کینسل کرنے پہ مجبوری ہو جائے تو اس میں اس کا اعقال کرنا اس معاملے کو کینسل کر کے وہ سمن جو قیمت اسی خریدار کو دے دیں جس جو ہے اسی مالک کو رکھیں یا اس معاملے کو کینسل کرنا صحیح پھر علم میں اس تسیقہ معاملے کو کینسل کرنا صحیح بے سلم میں بھی کمات سے جس طرح صحیح اقلاع کرنا بلکہ مستعفات ہیں سائل بہت تمام خرید و قسموں میں جی تو سائز بھگتوان قسم میں جو ہے قالا کرنا صحیح ہے شرن اور تو یہاں ہم سلم میں بھی صحیح معاملے کو جس مقصد دوسرے شاس کے حوالہ کرنے سے پہلے معاملے کو کینسل کر سکتے ہیں یا دینے کے وقت بھی کینسل کر سکتے ہیں طرفین کی رضامندی سے تو یہ الحمد یہ باب تجارت میں ایک بڑی باپ تھی یہ الحمد ختم ہوا اس کے بعد کچھ باپ چھوٹے چھوٹے ہیں اور اب بڑی باپ صرف دو ہیں ایک باب اجارہ ہے اور ایک باب الاحیہ عامات ہیں باقی سارے باب چھوٹے چھوٹے ہیں انشاءاللہ شاء امید ہے کہ آپ لوگ سنتے رہیں کہ ہم اس فقے کو ایک دورہ مکمل کر لیں اور لوگوں کے تعاون سے اللہ آپ سب کو سلام رکھیں